بسم اللہ الرحمن الرحیم رابطہ سورہ شوراب سجدہ اس صورت میں بھی ایک شبہ کا اظارہ ہے شبہ یہ ہے کہ ہمیں کتب سابقہ میں ایسی بارات ملتی ہیں جن میں غیر اللہ کے پکارنے کی اجازت ہے تو جواب دیا گیا کہ یہ باغیوں کی تحریف و تلویز ہے کس کی یہ باغی دی بڑی تلویز کرتے ہیں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 المصطفیٰ ول مرتدا وبنا ول فاطمہ میرے پنچتن پاپ ہیں جو بخار کو دور کرتے ہیں المصطفیٰ ول مرتدا وبنا ہما ول یہ حضرت تھانوی کی کتاب میں غصہ ہوا ہے ایک ہمارا دیوبندی بیچ رہا تھا میں نے دیکھا میں نے کہا سارے واپس کر دے کم از کم سوچتے بھی مراجا مقبول آخر میں یہ شیر کی اگوا لکھ یہ ترویض کرتے ہیں نیت پہلی سورت کے آخر میں قرآن پر مشرقین گزاجر تھا اب سورت صورت ابتدا میں صداقت قرآن ترغیب القرآن کا بیان ہے خلاصہ شرا تین شبہات ہیں جی ما تقول و لم یا بس بھی آہدم جو کوئی تو کہتا ہے محمد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 کہ تو علماء کی مخالفت کرتا ہے اہل کتاب کے علماء جواب ملا وما تو فرا اب تین شبہ ذہن میں رکھو ابتدا میں بھی جی اضال شبہات ثلاثہ ہوگا اس کے بعد دو دل لکلیہ چار دلوا سات دلیہ لکلیا کا مشرا تحیفات انجام پی کنٹ میرے عزیز پہلا شبہ وہی تھا کہ تو جو کچھ بیان تیار کرتا ہے پہلے نبی یہ بیان نہیں کرتے تو یہ شبہ تھا نا لکھ لو کزال کا ازالہ شبہ اول ہام سین کاف اللہ عالم مرادی بزال کا کزال کا ازالہ شبہ اول ایک کاف کو بمانے مثل کے بنا دو ایک کاف جارہ نہیں بنانا کیونکہ جار مجرور مطالعہ تو تقاضا کرتا ہے کاف اسمیا بمانے کس کیا ہے مثل کے مسلا ظال کا تو یہ مسل ظال کا کیا بن جائے گا مفول مقدم مسلح ظالح کا کیا بنے گا مفول مقدم اور یوں ہی بنے گا فیل او آگے لفظ اللہ اس کا کیا بنے گا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 او اللہ جو غالب ہے حکمت والا اب سمجھ آ گیا اے میرے محبوب تیری طرف بھی اللہ نے رہی کی پہلے انبیاء کی طرف بھی کیا اللہ نے وہی کی اور تیری وہی ان کی وہی کیا ہے مماثل ہیں یا مخالف ہیں مباف ہیں تو یہ جو تم کہتے ہو پہلے نبیوں کی مخالفت ہے کا مخالفت ہے سب تو ہی کرتے تھے پھر مانا سمجھو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 خاص اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اور وہ بلند ہیں عظیم و شان ہیں السماوات نمون عظمت فرمیر عظیم و شان ہیں تو نمون عظمت قریب ہیں آسمان کہ پھٹ جائیں اوپر کی طرف سے یعنی اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کی عظمت ایسی ہے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 قوم نے ملائکہ کو معبود بنا رکھا ہے حالانکہ ملائکہ تو اللہ کے عابد ہیں عبادت میں مشہور رہتے ہیں بشاغل ملائکہ فرشتے تصوی بیان کرتے ہیں ساتھ حمد رب اپنے کو جو سب بے ہوں نمبر اے بے حمد رب بے ہم, ہم بر دو تصوی بھی ہے حمد بھی ہے یا نمبر تین تین وصفیں استفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر ہیں خبردار بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں و اللہ دی یہ زجر ہے اور جن لوگوں نے بنا لی اللہ کے سوا کار اللہ ہی نگران ہے ان کے احمد پہ وما انتا نہیں آپ ان کے آمال پہ نگران خدا کے حوالے کرو وہ کزا لکھا وہ ہے نا لیک دلیل وہ نمبر دو اور اسی طرح وہی کی ہم نے او جس طرح پہلے ہم بھی آپ وہی کی اسی طرح وہی کی ہم نے طرف تیرے قرآن کی جو کہ عربی ہے لون زرا حکمت عہا تو وہی کی ہاں کہ جرائے تو اوالن اوالن امل قرآ کو لون زرا کے بعد اول کی قید لگاؤ وہ امبل قرآ جانتے ہو میاں کیا ہاں مکہ کو امبل کہتے ہیں تاکہ ڈرائے تو ام قرآ والوں کو اور ان لوگوں کو جو ارد گرد دوست کے ہیں اچھا یہ تو ہوئی جی منظرین حضور ہوئے منظر اور ام قرآ وغیرہ کیا ہوئے جی منظرین درائے ہوئے اب منظر من کا بیان و تن زرا یومل جامے یومل جام کے نیچے کا لکھنا ہے منظر منہ ہو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 اب کار سازی کے لوازمات دیکھو واہ واہ جو علم وہ مردہ کو زندہ کرے گا دوسرے نہیں کر سکتے واہ والا کھلے شین قدیر ہر چیز پر قادر ہے تو کار سازی کے لوازمات خدا بھی پائے جاتے ہیں وباختر تفیع منشین اضال شب ہے سانی دوسرا شب یہ تھا کہ پہلی کتابیں بھی تیرے مخالف ہیں فرمایا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 اللہ کے حوالے اس دنیا کے اندر استدلال کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور آخرت کے اندر فیصلہ کس کے ساتھ ہوگا عملی فیصلہ اس کا کہتے ہیں اہل حق بیشت اہل باطل دو زخمی یہی اللہ رم میرا خاص اس پہ میں توقل کرتا ہوں تمام امور میں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں مشکلات میں فاطل سماوا کو اس سے پہلے ہوگا معذور ہے وہی پیدا کرنے والے آسمان و زمینوں کا دلی لکلی نمبر دو جال لکوم اس نے کیا واسطے تمہارے تمہاری جینس سے جوڑے بیویاں بھی تمہاری جنس سے ہیں نا کمنل انام ازواجا اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے دارمادہ مادہ یز پھیلاتا ہے تم کو بس سواوی تدبیر کے بھائی انسان جانور دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یا نہیں فی ہے سے مراد ہے بے صابہ بحاظ تدبیر افی سبیا ہے پھیلاتا ہے تم کو بس ایسی تدبیر کے لائ سکا شاید سمرا لکھو کا مسری کا جو پہلا کاف ہے نا غور کرو اس کو زیادہ بناؤ تاکید کے لیے کیونکہ زیادہ نہ بناؤ تو غلط کلاف ہے نہیں مسل مسل اس کے کوئی کا ہے لیکن خدا یعنی مسل تو ہے اس کی آ کے مسل نہیں غلط نہیں اور نہیں مسل مسل اس کے کیا ہے یا نہیں مسل اس کے کیا ہے نہیں مسل اس کے کیا ہے کاف زیادہ ہے اچھا لیکن ایک اور نقطہ ہے وہ یہ کہ مسل کا معنی اگر کرو ذات مسل کا معنی کیا کرو تو پھر کاف کو اصلی بنا سکتے ہو مانا کیا ہوگا نہیں مثل ذات اس کے پوچھ ہے پھر کاف کا معنی کر دو بات یہ سمجھ میسل کا معنی ہو میسل تو پہلا کاف کیا ہے ذائر اور میسل کا معنی کیا ہو ذات کاف ٹھیک ہے نہیں مثل ذات اس کے پوچھ ہے تو اللہ کا کوئی مماثل نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں اور وہی سمجھ والیم ہے لہو مکالی سما دلی لکڑی نمبر کے دن جی تین خاص اس کے پاس ہیں چادی آسمانوں کی زمین کی وہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا وہ تو سر پیل مور بھی وہی عالم ملغب بھی وہی شارالدید یہ دعو سورت بھی ہے اور ازالہ شبھ اول پہلے شبوں کا دوبارہ ازالہ پہلے بھی ازالہ ہو چکا ہے دعویٰ صورت اضالا شبھ ہے اب پہلا شبہ کیا تھا جی کہ تیرا مذہب اور پہلے نبیوں کا مذہب اور مخاطمہ نئی مذہب ایک کیا ہے سارے توحید پہندے پہ سب کا مذہب اسلام ہے اللہ کی فرمبرداری دیکھو جی من الدین وحدت ملت انبیاء وحدت ملت تم مقرر کیا اللہ نے واسطے تمہارے اس دین کو کہ ما وسہ بھی جس کا حکم کیا اللہ نے ساتھ اس کے کس کو لوگوں کو جو لو کو حکم تھا جس دین کا تمہارے لیے بھی مقرر ہے ولبی او اور وہ دین کہ وہی کی ہم نے طرف تیرے اور جس دین کی وہی کی ہم نے طرف تیرے وما وسینا اور جس دین کا ہم نے حکم کیا ابراہیم کو موسا کو عیسا کو سمجھے بھی ایک ہی دین ہے سب کا وحدت ملت انبیاء اب نیچے لکھ دے جاؤ ول بھی لائقے نیچلے کو دلیل واحد نمبر کتنی تین وما بسینا بھی ابراہیم دلیل نکلی نمبر دو سب کا دین ایک ابراہیم موسا عیسا انعیم الدین انعیم الدین سے پہلے قائلین معذوف ہے قائلین الما ہیں۔ یہ نبی جو تھے نا وہ اپنی امتوں کو یہی تبلیغ کرتے تھے قائلین الما ہیں۔ اپنی امتوں کو یہ تبلیغ کرتے تھے انعکیم الدین یہ کہ قائم رکھو اسی دین اسلام کو اور نہ تفرقہ کرو اس کے اندر تو تفرقہ تو بعد میں ہوا کابر عل مشرقین بڑی بھاری ہے اوپر مشرقین کے وہ توحید ما تدو کے نیچے کا لکھنا ہے توحید بہت ہی بھاری ہے اوپر مشرقین کے وہ توحید کہ بلاتے ہو تم ان کو ترافس کے اللہ ہو یشت بھی شاہ مشرقین پہ تو بھاری ہے لیکن اللہ جن پہ کرم کریں ان پہ بھاری ہے بھی اس لیے پرما دیا اللہ یش تبی بیا مستفیدین اللہ ہی چن لیتا ہے منتخب کرتا ہے طرف پاپنے جس کو چاہتا ہے وہ یادی من یونی اور ہدایت دیتا ہے طرف اپنے طرف پاپنے کا منع اپنا قرب اپنا قرب عطا کرتا ہے ہدایت دیتا ہے طرف اپنے قرب کے میونیب اس کو جو انابت کرتا ہے اب ذرا غور فرمائیے جی اللہ یجتبی تبھی اللہ می شاہ ہے نا تو پہلے اللہ کی مشیت ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اجتبا ایک اور قربرا بہترین رکتا ہے اللہ چن لیتا ہے طرف اپنے جس کو چاہتا ہے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 طلب پیدا ہوئی میری طلب ان کی دگاہ ہے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں تو یہی چیز ہے پہلے اللہ کی کیا ہے وسیحت پھر کیا اجتبا اللہ تعالی منتخب کر لیتے ہیں جیسے تمہیں منتخب کیا کرا یہ سمجھ آ گیا اچھا اجتبا کے بعد یادی الہ من یونیر جس کے اندر اناوت ہوتی ہے اللہ ان کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں یادی گلا اپنا قرب اے اے تصور کا نکتہ ہے بزرگان بتاتے ہیں وہ یادی گیلائے میو نہیں اپنا قرب وصول نصیب فرماتے ہیں و مات فرا کو ازالہ شب ہے سالس تیسرا شبہ یہ تھا کہ علماء بھی آپ کے مخالف ہیں فرمایا جو علماء لالچی ہیں نا لالچی یہ دنیا کے کتے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 اس نے کہا استاد جی اللہ آپ کو جزا دے میں تو یہ وظیفے پڑھتا رہا ہوں سمجھے جی وہ وظیفہ کون سا میں نے ان کو کہا یہ شیر کیا وظیفہ ہے نہ پڑھا کرو سمجھے جی تو وہ کہتے لگا میں تو پڑھتا رہا ہوں بلکہ ایک اور آتا ہے یہ کہنے لگی میں بھی پڑھتی رہی ہوں سمجھے جی وہ ہے کہ عجیب تماشا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں ہے سمجھے جی وہ یاد آ جائے گا پھر میں بتاؤں گا آپ کو آ, یہ بھی کسی نے کہا میں پڑھتا رہا ہوں یہی پلیز خمسا تم اس کی بیاہ ہر روبائل ہاتھ یہ بھی تو میں جو بیان کرتا ہوں الحمدللہ وہ عربی اور عرب سمجھتے ہو نہیں غریب جیسے کوئی بتاتا ہے وظیفہ بتا دیتے ہیں سمجھے آ. قسم کا بمات فرا کو ازالہ شعبۂ سالس اور نئی متفر کو ہی پہلی جماعتیں امام سابقہ کا ان کے علماء ازالہ شب سالس اور نہ متفرق ہوئے نہ بڑ کی انہوں نے مگر بعد ان کے آگ یا ان کے پاس کیا علم حسد کے آپس میں یہ پہلے تین عنوان یاد ہیں کہ اختلاف کس نے ڈالا بوری اور پیرگو نے کب ڈالا علمانے کے بعد کیوں ڈالا وجہ ضدو اور سد کے ایسے میں تھا وہ یاد آ گیا جی ایک عورت میرے پاس آئی کہنے لگا جی استاد جی کو میں ناد علی کا وظیفہ بہت پڑھتی رہی ناد علی کا وظیفہ بہت پڑھتی رہی لیکن میرا کام نہیں بنا میں نے کہا تیرا کام بننا ہی نہیں تھا یہ شیطان نے وظیفہ بتایا تم کو ناد علی کا ناد علی پڑھتےری ناد علی کچھ وہ وظیفہ ہے جی ناد علی مظہر العجائب علی کو پکارو جو کہ مظہر العجائب ہے ریا علی مدد کہو ناد علی مظہر العجائب عجائد ہو اون اللہ کا فن نوائے مصیبت میں وہ تمہاری مدد کرے گا کل ہم و حمن جلی۔ بے نبو تک یا محمد بابے ولا ادرکلی تین دفعہ یعنی ٹھیک ہے استادی پڑھ تیری ناد علی کا وہ جب میں تو کی رگو کو تمہارے سامنے کا تم کو سمجھ نہ آتا کہ ناد علی کا بلا ہے یہ ناد علی سمجھے بزی بتاتے ہیں غور فرمائیے یہ بلاولا کالے متن سابق ربے کا سبب تاخیر عذاب سبب تاخیر عذاب ہے امہال مجرمین اللہ مجرمین کو محلت دیتا ہے دنیا میں اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو سبقت کر چکی تیرے رب کی طرف سے ایک میاد مقرر تک کہ ان کو دنیا میں محلت دینی ہے مکمل عذاب قیامت میں تو البتہ عملی فیصلہ ہوتا کو دیا ہونا۔ فیصلہ ہوتا ان کے درمیان وا ان اللہ ددین کتاب یہ تو ان کی بات ہوئی جی کینکی او یہود و السارا کے علماء مخالفین اب ان کی بات کرو مکے والوں کی وا ان اللہ ددین او رسول کتاب شکوا مکہ <مكة> اور بے شک جو لوگ وارث کیے گئے ہیں قرآن کا کتاب سے مراد قرآن بعد ان عما میں ساد کا کہ یہ کون ہے اخار مکہ البتہ یہ بھی شک میں ہے اسی قرآن سے ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے فال ظال کا یہ فال ظال کا فادو کے اندار یہ دوسری فا ہے نا دوسری فا یہ پہلی فا کی تاقیر کر رہی ہے اس کا منانی نہیں, نہیں کرنا ٹھیک ہے جی مان یوں کرنا ہے ادا صابت توحید و دلائے فی پسیحا ادا صابت توحید و بد جب دلائل کے ساتھ توحید ثابت ہوئی تو توحید کی طرف دعوت دینی یا نہیں دینی ثابت ہو گئی کے ساتھ فالزان کا علام بمن پس طرف کسی توحید کے دعوت دے تو سبحان اللہ آکام اشرا کا بیان لکھو کنارے پہ لکھو آکام اشرا کا بیان دس حکم پہلا حکم کیا ہے کہ کی دعوت التوحید تو نمبر ایک و اور دعوت ل پہ ڈٹ جاؤ دعوت توحید پہ کیا کرو ڈٹ جانا چاہیے اور ڈٹ جا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے تو ولاب واہ ہوں یہ نمبر کتنی جی تین احکام رہا ہے نہ اتباع کر ان کی خواہشات کی وقل نمبر چار کہ ایمان لائے میں ساتھ اس کتاب پہ جو اتاری اللہ نے وہ عمر نمبر پانچ حکم کیا گیہوں تاکہ عدا کروں تمہارے درمیان نمبر چھ اللہ ہمارا تمہارا رب ہے لنا مارونا ساتواں نمبر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 مجادلین کا انجام بھائی توحید بھی دلائل ثابت ہو چکی آپ جوحید جو کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں نا ان کا انجام جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں بیچ دین اللہ کے یہ اضالہ شعبے سالس بھی ہے وہ مولوی صاحبان بھی جھگڑتے ہیں ازالہ شعب سالس جو جھگڑتے ہیں بھی دین اللہ کے بعد اس کے کہ مان لیا گیا اس کو دین اسلام کو مان بھی لیا گیا ہے تو ہوجا ہم داحزون ان کا جھگڑا کیا ہے باطل نزدیک رب اپنے کے نتیجہ نمبارے دین اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی اب جو اہل کتاب کے مولوی یا دوسرے اہل باطل مولوی جھگڑے نا تو ان کا جھگڑا باطل ہے دا ہزن ان دربے میں نتیجہ نمبارے والحم غازابن دو والم رزابن نمبر تین تین نتیجے ان پہ غضب ہے ان کے لذا شریر ہے اللہ اللہ انضر ال کتاب صداقت قرآن قرآن نے توحید کو ثابت کیا قرآن نے دین حق کے دلائل دیے تو صداقت قرآن تو ہونی چاہیے اللہ وہ ہے جس نے اتارا کتاب کو ساتھ حق کے اور کس کو اتارا دی میزان عج کو کس کو اتارا اللہ نے میزان عدل کو بتارا بھائی میزان کہتے ترازو کو تو ترازو کے نظریہ عدل نہیں قائم کیا جاتا پی آپ ترازو بتاتی ہے نا کبھی بیچ یہ سر لازم من مراد ہے میزان عدل. وما دری کا لال سات کری تخفیف و کون سی چیز جتلاتی ہے تجھ کو بہال حال ساخ یا عبارت مقدر ہے بے کون سی چیز جو تلاتی ہے تو اس کو ساتھ حال قیامت کے یعنی مطلب قیامت کا تیکن کسی کو نہیں ہے اے وقت وقت معین کا تیقن ویسے آنا تو یقینی ہے ایسے کہہ دو لال ساتھ قریب امید ہے کہ قیامت قریب آنے والی ہے روز بروز قریب ہو رہی ہے یستاجر بحل لاجم بیہا یہ شکوا ہے مشرقین جلدی مانتے ہیں قیامت کو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے وزین آ منو اور صاف مومنی لیکن جو مومن ہے وہ ڈرتے ہیں قیامت سے بھائی یا مون اعتقاد رکھتے ہیں یا یا کا منع اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے خبردار ان اللہ یمارون انجام معاندین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 لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر سے دنیا کے بجائے کس کا ہرش کرے ہر فل آخرہ ہر سمنک کھیتی آخرتی کھیتی کا خیال کرے اللہ لطیف بے بادی دلی اکلی نمبر چار اللہ مہربان ہے اپنے بندوں سب کے دنیا کے اندر ہیں جس کو چاہتے ہیں باول کبیر عزیز